عورت آئے رفا نام اس کا ایک عورت آئی جو رفاع القرضی کے شوہر کا نام ہے نکاح میں, میں تھی تو رفاع نے مجھے طلاق دے دی ہے فبتہ اور مجھے جو طلاق دی ہے وہ تین طلاق دی ہیں تو میں نے نکاح کر لیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماما ما اللہ مستبت اور نہیں ہے عبد الرحمن بن زبیر کے پاس مگر یہ کہتے ہیں کپڑے کے کنارے جو بنا ہوا نہ تو میں نے نہیں دیکھا ماں نہیں ہے اس کے ساتھ مگر کپڑے کے کنارے کی طرح یعنی تعلق کے قابل نہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تم کے پاس چلی جاؤ واپس نعم کہنے لگی جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں حتا تھی لطو یہاں تک لے حسل عبد بن زبیر کے شہد کو, شہد کو اس کی ہے. یہاں لذت تعلق کی مزید کا اور عبد الرحمان آپ کے شہد کو تکنی. معلوم ہوا کہ بی بی تو اگر طلاق ہو جائے تین اور دوسری جگہ نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اتنی اس کے اس کے ورنہ نہیں بعض لوگ حلالہ کرواتے ہیں اس کے لیے آگے میں حدیث آ رہی ہے لو محل کا محلو محل اللہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعنت فرمائی ہے تو محل حلالہ کرنے والے سے کون مراد ہے سے دوسرا شوہر مراد ہے جس نے رسول حضرت الرحمٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس پایا اور یہی مذہب امام مالک کا بھی امام احمد کا اور بعض ذرا ختم کرتے ہیں گزر جائیں تو ایک کلا کے جاتی ہے سے ہو جا کا چاہیے جو کپ کا کمانا ہوتا ہے یو کپڑی کے علاج کرنے والے کو ٹہرایا جائے قید کر لیا کہ وہ تلاحم اللہ خالی کا نام رمضان, رمضان. سلیمان تھا اور یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے اپنی بیوی بی سے زہار کرنے کے بعد باجی تعلق خالی تک کے حتا رمضان یہاں تک کے رمضان گزر جائے یعنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یہاں تک کے رمضان گزر <تصفح> <دو زیار تصفح> کر لیا قلم رمضان رمضان جب آدھا رمضان گزر گیا کے تو के قریب چلاسلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں آیا اور فکر کیا ہاں میں غلام نہیں پا سکتا نہیں آزاد کر سکتا صلی اللہ نے فرمایا کہ دو مہینے کے روزے رکھو متتابعی متدل کہنے لگا ستے نہیں ہے نہیں طاقت رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خجور خجور دے خجور پندرہ یا سولہ سا کہتے ہیں پندرہ سال یا سولہ سال آج اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے تو یہ جو فرق ہے اس کا مطلب پندرہ سا یا سولہ سالوں کا فرق دے دو یہ اصل میں ایک برتن ہوتا ہے ٹوکرا سا ہوتا ہے جو کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں پندرہ سولہ پندرہ یا سولہ ساٹھ کھجورے آ جاتی اپنی عورتوں سے جس قدر محبت لگاؤ تھا اتنا لگاؤ میرا میرے علاوہ کسی کو اتنا لگاؤ نہیں تھا راگے دیکھیں وہ پھر روایتی اباداودہ دارمیاں کس کا پیمانہ ہے صلی اللہ وسّم سے واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظاہر اظہار کرنے والے کے بارے میں کپارا ادا کرنے سے پہلے کا منع اجزای تعلق فائل کر لیا رواجی تعلق قائم کر لیا قبل کفارہ ادا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک ہی کفارہ الگ الگ کفارہ نہیں ہے بس ایک ہی کفارہ کافی ہے جبکہ امام شاپی فرماتے ہیں امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ دو کپارے لاگو لیکن آنا کا مطلب یہ ہے ایک کفارہ لازم لاگو الفصل في الفصل الثالث ان شاء الله سلام ايه बात समझ ना आई कुछ